یہ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ ذاکر نائک جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اسلام کو کوئی فرقہ تھوڑی وہ تو ہوا کا دین ہے یعنی جیسا انسان کا نفس کہے ویسا دین یہ اس کے آپ سارے لیکچر سن لیں آپ کتنی آزادی اس کے ذہن میں وہ یا حضور علیہ السلام اطاعت تو فرما برداری میں اس کا نظریہ کیا تراوی کے معاملے میں نظریہ کیا ہے نماز کے بارے میں نظریہ کیا ہے یہ تو سارے لوگ اللہ دین ہیں ان سب سے یہ ہوا ذاکر نائک اور وہ کیا نام ہے جنابی وغیرہ یہ سارے فرقے کے لوگ ہیں ان سے بچا جائے صرف میں ایک آیت کوٹ کر کے اے، اے، اے، آپ کو بتاتا ہوں اگر اسلام اتنا ہی ہوتا نا کہ صرف قرآن اور سنت اس کے علاوہ کچھ نہیں جیسے لوگ کہتے حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کے بھی خلاف اتی اللہ ات الرسول الیل امر من منکم کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور المر الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں تو صاحب امر کون ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا تو آپ کے ملفوظات میں یہ جواب الہ حضرت نے فرمایا اس دور میں چونکہ امیر المومنین نہیں اسلامی بادشاہ نہیں اول الامر سے میراد علمائے حقانی اللہ کی ساتھ کرو اس کے رسول کی کرو ال الامر منکم جو تمہارے زمانے کے حقانی علماء ہے و نے گی کرو اب قران کے ایت بھی سن لی فرما اہدی نسراط المستقیم اعلی ہم ترجمہ یہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ سیدھا راستہ عطا فرمایا ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے تو نے سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا اب اس میں ہمیشہ ہی جی عطا فرما ہمیشہ ہی اس راستے پر چلا اگر یہاں یہ ہوتا کہ وہ راستہ جو قران اور سنت کا وہ بھی حق ہے لیکن یہاں کیوں نہیں بیان ہے بلکہ کیا فرمایا جس پر تیرے یافتہ بندے ہیں اب, آب, اب پوری سیریز بتا دی اللہ تعالی نے آفتہ بندے کون ہیں امام آزم ہیں حضرت اوس آزم ہے حضرت سرکار نقش بندے سرکار سوہر ہیں خواجہ غریب نواز ہیں داتا گنج علی ہجویری بھائی یہ کوئی انکار کر سکتا ہے انعام یافتہ بندے نہیں اور سارے انام یافتہ بندوں کا مذہب دیکھیے کیا ہے سب کا مذہب دیکھی داتا علی حجویری نے اپنی کتاب بڑے فٹوک بجا کر کے بیان کیا کہ میں ہنفی ہنفی نا... تھے؟ تھے بڑے بڑے علما گزرے ہنفی تھے اور امام کے مقلد؟ حضور غص اعظم غیر مقلف نہیں حضور غوث اعظم امام احمد ابن حمبل کے مقلق تھے تو غیر مقلف تو ان میں کون نہیں کوئی بھی نہیں تھا تو اب کیا فرمایا کہ ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا اب ہم ایک مختص سوال کرتے ہیں تو بہت چوبنے والا وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جس سرات انعمت علیہم ہم بھی اپنے انعام یافتہ بندوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی ایک اور سولہ سطح کی کتاب کرامات اولیاء اپنی ذرا لا کے پیش کر دیں کہ آپ میں کتنے اولیا گزر لائیے ذرا کوئی سولہ سطح کی کتاب ہی دکھا دیں جو آپ کے علماء کی کرامات اولیا لکھی ہوئی ہو اور ہمارے اولیاء کی کتابیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی کتابیں ختم نہیں ہوں کتنی کتابیں الحمد اللہ کے نیک بندوں سے متعلق اس لیے عالی حضرت نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ راہ خدا ہے کیا سراط مستم ہے کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراغ لے کے چلے راز جس کو معلوم ہو جائے وہ کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو بزرگوں سے وابستہ رہے اور بزرگوں کے نقشے نقشے قدم پر عمل کرے یہ سارے گمراہ فرقے سے ہم کو بچنا لوگ کہتے ہیں اومن ارے مولانا یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کام ہم تو خالی سنتے ہیں کیا ہوا تو بھائی یہ جتنے بے دن بنے سن کے ہی بنے نا یہ ان کی صحبت میں تو بنے یا نہیں بنے ان کے پاس بیٹھے ان کی گفتگو سنیں ان کے لیکچر سنیں ان کے درس سنیں تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا تو یہ کیسے بنے کوئی آسمان سے مرزا غلام محمد قادیانی آسمان سے امت کو لے کے آیا مسٹر پرویز کے آسمان سے لے کر کے آئے اہل حدیث کے آسمان سے نازل ہمارے آپ جیسے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا نہ ادھر کے نہ ادھر کے مولانا روم نے فرمایا وہی حال ایسے لوگوں کا ہو گیا مولانا روم کہتے مینک اور چوہے میں بڑی دوستی تو دونوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کی کہنے لے کے چوہے نے کہ میں اوپر سے تمہیں آواز دیتا ہے رہا تم ہوتی ہو پانی ملاقات ہی نہیں ہوتی اور مینڈک نے کہا کہ میں تمہارے بل کے اوپر چٹرپٹ کرتی ہوں اور تمہیں اندر تک آواز نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوتی ان کا کیا کرنا چاہیے چوہے نے کہا میں ایک دھاگا لے کر کے آتا ہوں یہ مولانا روم نے ہمیں سمجھانے کے لیے لکھا کوئی پہلی کتاب کا لطیفہ نہیں چوہے نے کہا ایک دھاگا لے کے آتا ہوں کہا اس دھاگے کو سے کہا تم میری دم میں باندھو اور اس سے کہا تم میری ٹانگ میں بانگو اب جب تمہاری ضرورت ہو کہ میں تمہیں بل میں سے کھینچ لوں اور میری ضرورت تو تم پانی میں سے مجھے کھینچ لیں مولانا روم کہتے ہیں یہ دونوں مذاکرات کرے چوا پھدک پھدک کر گفتگو کر رہا تو اوپر سے نے دیکھو کوئی شکار اب چیل نے شکار تو کیا چوہے کا اب چیہوک لے کر جب اڑی تو مینڈک اس کے دم میں بندہ ہوا تھا تو نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ خدا ہی ملا نہ سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کر جن لوگوں نے دیکھا کہا کیا چیل نے چوہے کا کیا تھا اس کمبت کے دم میں مینڈک بنا ہوا تھا اس لیے وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے اور کسی ایک طرف ہو کر ان کی گفتگو نہیں سنی جائے مثلاً آلہ حزن ملفوظات میں لے محمد ابن سیرین تابعی اور تعبیر کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ کہا امام ابن سیرین کو ایک بے دین قاری نے کہا کہ مجھ سے آپ ایک رکو سن لیں فرما نہیں کہا چلیے ایک دو آئے مجھ سے سن لیں قرآن مجید فرما نہیں میں تم سے نہیں سنوں گا کسی نے پوچھا حضرت تو قرآن پڑھ رہا تو قرآن, قرآن کے سننے میں کیا حرج ہے فرما میں اس کا قرآن سنتا اس کی آواز اس کی لہ سے اگر متاثر ہوتا تو میرے دین کا کیا بنتا تو امام ابن سیری نے تو بد مذہب بے دین سے قرآن کی قراد بھی نہیں سنی اس لیے ہم سب کو بچنا چاہیے جو کہتا ہے یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام نہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے اور کل قیامت میں سوال ہوگا یہ اور یہ حدیثوں میں مسلم محج... شریف میں بھی حدیث موجود ہے رب کریم فرمائے گا کہ تم نے کبھی میرے خاطر کسی سے محبت کی آج تو محبت کرتے ہیں نا دولت کی پیسے کی اس کی محبت ہے نا آج کل آپ کسی سے محبت یہ کریں کہ یہ ہمارا سننی بھائی یہ دیندار آدمی سے محبت کریں یہ محبت کل قیامت میں کام آئے اور کسی سے دشمن چہرہ یا کچھ آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا دنیا بھی تو اس سے نہیں بلوایا کہ کسی سے محبت رکھو تو اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھو تو اللہ اس کے رسول کے لیے قلب پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی خاطر کسی سے محبت کی اگر محبت کی تو اس کی جزا ملے گی اور یہ بھی پوچھا جائے کہ اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھا تم نے یا نہیں یہ اپنے سینے سے لگایا تو اگر تم نے بغض نہیں رکھا تو کل اس کی بھی آپ کو باس فریش ہوگی اس لیے ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے ایسے لوگوں کے لیکچر سے تمام مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے